دیکھیں گے اس سیریز میں سو so جو اوورال سیریز ہے اس کا ٹائٹل ہے واکنگ وتھ گاڈ جرنی وتھ گاڈ اور خاص طور پر اس میں جو ہم بات اسٹڈی کر رہے ہیں چیمپئن ہارٹ لاسٹ ٹائم ہم نے جس بات پہ فوکس کیا داؤد کی زندگی کے تعلق سے اے چیمپئن ہارٹ تین باتیں میں رپیٹ کرنا چاہوں گا پچھلے میسج میں سے اور پھر ہم آج کا پیغام جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ داؤد میں اور ساؤل میں جو بنیادی فرق تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا وہ یہ تھا کہ ساؤل انڈیپینڈنٹ تھا وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا اور یہی انڈیپینڈنٹ نیچر اس کے زوال کا سبب بنے اینڈ آن دا ادر اینڈ ڈیوڈ واز ڈپینڈیڈ اپان گاڈ جو دعوت نبی ہیں وہ ہمیں ہمیشہ خدا پہ ڈپینڈنٹ نظر آتے ہیں اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی وین اے مین آف گاڈ فیلس نتھنگ فیلس آف گاڈ اگر کوئی خدا کا بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو خدا ناکام نہیں ہوتا ہے گاڈ رس گاڈ اینڈ گاڈ از اسٹل گاڈ اور تیسری بات جو ہم نے خدا مطلب کلام میں سے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کی That was, کہ خدا کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے سو so, آج ہم دوسرا پیغام دیکھیں گے داؤد نبی کے تعلق سے پہلا سیام اس کا سولوا باغ اور چاندز ہم پڑھیں گے اور آج کا جو پیغام ہے دیٹ از دا کالنگ اینڈ انٹنگ آف ڈیوڈ داؤد کا بلایا جانا اور داؤد کا مسا کیا جانا The Calling and The Anointing of David اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جب ہم داؤد کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں جب ہم داؤد کے ڈیوڈ کے اسٹرگلس کو دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اسٹرگلس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان پر اوور کرنا ہے سو پہلے سیمول اس کا اور سب سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس سال کے میں نے اسے بنی اسرائی کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا تو اپنے سین میں تیل بھر اور جا اور میں تجھے بےترم یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چن لیا سیمول نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر ساؤل سن لے گا تو وہ مجھے مار ہی ڈالے گا خداون نے کہا ایک بچیاں اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداون کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا میں تجھے بتاؤں گا تجھے کیا کرنا ہے اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤ میرے لیے کلام کا پڑھا اور سنا جانم سب کے لیے دو وڑیں گے بارہویں آیت اور یہاں پہ ہمیں سب سے پہلا جو ہے نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے اور سیکنڈ ریفرنس ہمیں اٹھارویں تب, تب جوانوں میں سے ایک یوں پور اٹھا دیکھ میں نے بہت السی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو آمین آمین بات ہم سب تیرے آگے جھکتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں کے وسیلہ سے آج ہم سے ہم کلام ہو تیری آواز تیرا کلام تیری باتیں ہم تک پہنچیں اور تو فردن فردن ہم سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر آج ہماری زندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیرے بندہ داود کی زندگی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں اور وہ لیسنز ہم سیکھ سکیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ خداً تیری اور تیری بریک تھرو ہماری زندگیوں میں جس بات پہ فوکس کریں گے دیٹ از دا کالنگ اینڈ دا نوائنٹنگ آف ڈیو کس طور سے خدا نے اپنے بندہ داؤد کو بلایا اور پھر کس طور سے اس نے مسک کیا بلائے جانے کی وجہ کیا تھی اور مسا کیے جانے کا مقصد کیا تھا سو so جو بنیادی ڈفرینس ہم ساؤل اور داود کی زندگی میں دیکھتے ہیں ان دونوں بادشاہوں کی زندگیوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جو بنیادی فرق ہے دونوں کی زندگیوں میں دیٹ از دا ڈفرنس آف ہارٹ ان کی تربیت کا ڈفرنس نہیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ڈفرینس نہیں بلکہ ان, ان دونوں میں جو میجر ڈفرنس ہے یا مین ڈفرنس ہے وہ ان کا دل ہے اور آج کے اس اسٹڈی میں ہم بار بار اس بات پہ غور کریں گے کہ خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے اپنے ساتھ والے کو بتائیں ٹیل سمبڈی گاڈ لکس ایٹ دا ہارٹ آف مین گس ایٹ دا ہارٹ آف مین God looks at the heart of man خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے اور خاص طور پر داؤد نبی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کی زندگی سے یہ میسج بار بار ہمیں ملتا ہے کہ خدا ہمارے آؤٹر مین سے امپریس نہیں ہوتا ہے خدا ہمارے انر مین سے امپریس ہوتا ہے اور آج بھی تقریباً تیس صدیوں کے بعد داؤد نبی کا نام جو ہے وہ زندہ ہے لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام ڈھیوٹ رکھتے ہیں اور کوئی بھی اپنے بچوں کا نام ساؤل نہیں رکھتا ہے سو so ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ دل کے رویوں کا فرق ہے اور ساؤل کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اگر آپ چودہیں اور پندرہویں چیپٹر میں بھی اسٹڈی کریں تو جب ساؤل سے مسٹیکس ہوتی ہیں اور خدا اسے کنفرنٹ کرتا ہے تو ساؤل کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ریشنلائز کر دیتا ہے یہ وجہ تھی تو میں نے اس لیے ایسے کر دیا یہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ کوئی پریشر آ گیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کوئی جادو کر دیے کسی نے اس کی وجہ سے ہم اپنی ویکنس کے لیے ہم اپنے گناہ کے لیے ہم اپنی ڈس اوبیڈینس کے لیے ہم اپنی کمزوریوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھون لیتے ہیں اور یہی سیم ایٹیٹیوڈ ایٹیوڈ کا تھا ہی ریشن لائزڈ از ڈس اور دوسری جو اس کی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی ہر غلطی کے لیے بلیم دوسرے پہ ڈال دیتا وہ اپنی ہر غلطی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے اور اس نے خدا کے ڈسپلن کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور on the other end آن دا ادر اینڈ جب ہم ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں اور جب بھی خدا کی انگلی ڈیوڈ پہ آ کے ٹھہرتی ہے تو ڈیوڈ کا جو ایٹیوڈ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جب بھی خدا کی کانفنٹریشن یا خدا کی انگلی یا خدا ججمنٹ ڈیوڈ پہ آ کے پھیرتی وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں چھپاتے ہیں وہ آرگومینٹس نہیں کرتے ہیں اس کو ریشنلائز نہیں کرتے ہیں اس کو دوسروں پہ نہیں ڈال دیتے ہیں ایوری ٹائم جب ہم ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی انگلی ڈیوڈ کی طرف اٹھتی ہے ہی بریکس ڈاؤن وہ خدا کے آگے شکست مان لیتے ہیں شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور بہت سے سبوروں میں بھی ہم ڈیوڈ کے کی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوڈ آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے مین آف گاڈ دعوت کے اندر جو خواہش ہے لگن ہے تڑپ ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی اے مین اف گاڈ بادشاہ ہونے میں کوئی برائی نہیں تھی ساؤل کے بادشاہ ہونے میں یا اسرائیل کا بادشاہ ہونے میں یا داؤد کا بادشاہ ہونے میں جب یعنی اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ مانگا تو انہوں نے کیوں مستیک نہیں کی آلریڈی استشنا کے ستارہویں باغ میں اور اس کی چودھویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک خدا نے یہ پروویژن شریعت میں رکھی تھی کہ اگر تمہیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے تو ان اصولوں کے مطابق ڈائمینشن کے مطابق تم اپنے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ چن سکتے ہو ساؤن کو بادشاہ تو چنا گیا اینڈ آؤٹ ورلڈلی واز اے کنگلی مین بہت کد کاٹ کا شخص تھا بٹ فروم ان سائڈ ہی ڈنٹ ہیڈ ا ہارٹ آف اے بظاہر وہ بادشاہ تھا باہر سے وہ بادشاہ تھا لیکن اندر سے اس کے اندر بادشاہ جیسے دل نہیں تھا خدا کے لیے دل نہیں تھا end, جب ہم کو دیکھتے ہیں تو اس میں بظاہر بادشاہ بننے کی جو ابلٹی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے لیکن اندر سے جو اس کا رویہ ہے جو اس کا دل ہے اس میں سرونٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور خدا ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو ایک سروینٹ کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے ایک کام کرنے والا شخص اوپیڈینٹ شخص حکم ماننے والا شخص کیونکہ سرونٹ ہوڈ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم لیڈر بن سکیں اور وہ لیڈرشپ کے کام جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں دے سکے واز اے کنگ سو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے سیمول کو کمیشن کیا کہ وہ بیت الحم میں جائے اور تیسری آیت میں بلکہ پہلی آیت کے اینڈ میں خدا نے اسے واضح طور پر بتایا میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چن لیا چیم کو اپنے مشن کا اپنے وزٹ کا مقصد معلوم تھا کہ مجھے اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ میں ایک شخص کو نائنڈ کروں جس کو خدا نے چن لیا کس نے چن لیا ہے خدا نے چن لیا ہے شمول نے نہیں چنا کسی اور نے نہیں چنا شیمول نے ریکوگنائمول نے کیا, لیکن چنا کس نے جس کو میں نے بادشاہ ہونے کے لیے چھٹی آئی سے ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیمول نے پوری فیملی کو یس کے فیملی کو داغت دی کہ قربانی چڑھانی ہے اور تم قربانی کے لیے آؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو پاک کرو تو یہاں آئے دیکھتے ہیں جب وہ ریہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداون کا ممسون اس کے آگے ہے پر خداون نے سیمول سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کہ خداون انسان کی مانت نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے اند. انسان ظاہری ظاہری صورت پر دیکھتا ہے یا صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے سو چھتی آیت میں ہم دیکھتے ہیں سیم النبی یسی کے بیٹوں کو ون بائی ون بلاتا ہے تاکہ جس کا نام خدا ظاہر کرے اس کو وہ بادشاہ ہونے کے لیے انوئنت کرے تو چھٹی آٹھ میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یسی کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے کیا نام ہے اس کا علی آب وہ سیم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اسی انسٹنٹ پہ جو سیمول کی سوچ ہے یا اپروچ ہے وہ یہ ہے یقیناً خداوند کا منسوخ آگے ہے اس کے آگے ہے یقیناً خداوند کا منسوخ اس کے آگے ہے یہ ہے سیمول کی کیلکولیشن کہ جب علیاب اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کے آؤٹر کو دیکھتا ہے کو دیکھتا ہے اور اس کا جو پہلا کنکلوژ ہے, ہے، یقین کا منسوخ میرے آگے کھڑا ہی نوائنٹ ون ہی چوزن سلیکٹ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں سیم مسٹیک وہی مسٹیک جو پہلے بنی اسرائیل نے سال کو چننے میں کی اور وہ مسٹیک کیا تھی کہ انہوں نے آؤٹ ورلڈ سال کو دیکھا کہ یہ خدا کا منسوخ لگتا ہے دس مین کین بی اے گڈ کنگ ہی کین بی اے گیڈر اور ایک بار پھر سیمنگ وہی مسٹیک کرنے لگا تھا کہ اس نے جب علیاب کو دیکھا تو ہی واز اے مین آف گریٹ ہائٹ بڑے قدو کامت کا شخص تھا اور ایک ایکتھ شخص تھا اور ڈیفینیٹلی اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے کریزما نے شیمل کو امپریس کیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ کنگ اور اس سے پہلے کہ وہ ڈسیزن کرتا یا نوائنٹ کرتا خدا نے اس کو اس مسٹیک سے روک لیا کہ ہی از ناٹ دا مین ہی از ناٹ دا مین وچ آئی چوز تیرا فیصلہ غلط ہے تیری سوچ غلط ہے تیرا انتخاب غلط ہے یہ الب جو ہے یہ میرا انتخاب نہیں ہے اور یہی بات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں many times ہم اپنی میں وہی غلطیاں ہم بار بار کرتے ہیں فار ایگزامپل یو نو پیپل نو اٹس رانگ ٹو مس یور چرچ اٹس رانگ ناٹ ٹو بیور چرچ اٹس رانگ ناٹ ٹو پے یور ٹائپس دعا نہ کرنا بائبل نہ پڑھنا یہ یہ غلطی ہے میری زندگی میں بٹ اگین اور بہت دفعہ ہم جانتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے فلاں فیملی کے ساتھ فلاں لوگوں کے ساتھ فلاں رشتے داروں کے ساتھ لیکن اس کے باوجود ہم وہی مسٹیکس جو ہیں ہم رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے اندر وہی وہ نیچر موجود ہے جو بنی اسرائیل میں تھی جو سیمبل میں تھی کہ وہ ونس اگین وہی مسٹیک کرنے والا تھا کہ وہ علیب کو سیکنڈ کینگ کے لیے یا نیکسٹ کینگ کے لیے انوائنٹ کرے تو so, جب تک ہم بار بار وہی مسٹیکس کرتے رہیں گے زندگی میں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ غلط کام ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ غلط رویہ ہے ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے ہماری اس ایریا میں اپروچ غلط ہے ہمیں اسے چینج کرنا چاہیے جب ہم وہی غلطیاں بار بار اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے ہماری زندگیوں میں بریک تھرو نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہم خدا کے وعدوں میں ہم خدا کی نائنٹنگ میں ہم خدا کے پلان میں اور ہم ڈیوڈ تک جو خدا کا منصوب ہے اور ڈیوڈ کیا ظاہر کرتا ہے دا بیسٹ فار ہماری زندگیوں کے لیے جو بہترین ہے ہم اس تک نہیں پہنچیں گے سواج ہم نے داؤد کی زندگی سے پہلی بات جو سیکھنی ہے وہ غلطیاں جو آپ بار بار کر رہے ہیں اپنی زندگی سے رموو کرتے ہیں وہ غلط فیصلے وہ غلط رویے وہ غلط سوچیں وہ غلط اپروچ جو ہماری زندگی میں ہے جب تک ہم یہ مسٹیک یا کمزوری اپنی زندگی سے رمو نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں وہ بریک تھرو نہیں آئے گا جس کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے دوسری بات جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں وہی ہے کہ یہ انسانی کمزوری ہے اور ایمانداروں میں بھی یہ ویکنس موجود ہے اور دنیا کے لوگوں میں بھی یہ ویکنس موجود ہے وی آر امپریس بائی آؤٹ ورک سکسیس ہم لوگوں کی آؤٹ ورک سکسیس سے کامیابی سے اپیرنس سے ناموں سے بڑے بڑے ٹائٹل سے بڑے بڑے کنیکشن سے اور بڑی بڑی ڈگریوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں ہم ظاہرہ کامیابی سے امپریس ہو جاتے ہیں جو کچھ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے جو کامیابیاں یا بلسنگس ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں جو چیزیں یا لوگ یا انسان ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں ہم بڑے ایزلی ان سے امپریس ہو جاتے ہیں اینڈ یو تھنک کہ یا ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے کامیابی یہ شخص کامیاب ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آؤٹورڈ چیزیں خدا کو امپریس نہیں کرتی ہیں خدا کو ایک ہی چیز ہماری زندگی میں امپریس کرتی ہیں اور وہ یہ ہے ہمارا دل کیسا ہے خدا کے لیے ہمارا دل کیسا ہے خدا کے کام کے لیے ہمارا دل کیسا ہے خدا کے لوگوں کے, کے, کے لیے ہمارا دل کیسا ہے اور دنیا کے لیے یا دنیا کے لوگوں کے لیے ہمارا دل کیسا ہے گاڈ لکس ایٹ مینس ہارٹ خدا کی نگاہ ہمارے دل پر ہے اور ابھی پچھلے ہفتے ہماری کلاسز تھی تو اس میں میں بائبل اسٹوڈنٹس کو یہ بات جو سکھا رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر ہم کوئی کوئی ایک بہترین مسیحی ہے اس کی زندگی بہترین ہے لاجواب ہے سے معمور ہے ہم اس کو کیا ٹائٹل دے سکتے ہیں یہ بڑا روحانی شخص ہے اور ایک سمپل ٹائٹل جو ہم اسے دے سکتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے وہ یہ ہے گڈ کر گڈ کرسچن خدا نے یسو مسیح ने ایک تم میں ہمیں یہ بات سکھائی کہ انہوں نے نیک سامری کا ٹائٹل جو ہے وہ یوز کیا اس شخص شخص نے نے جس نے اس ایسے شخص کی مدد کی جس کے لیے اسے کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کرتا اور خدا نے اس کے بارے میں کہا گڈ سمیرٹن یہ کیا ہے یہ نیک سامری ہے تو ہم صرف مسیحی نہیں بننا ہے وی نیڈ ٹو بی گڈ کر ہماری زندگی میں نیکی کے پھل ہو محبت کے پھل ہو روح کے پھل ہو اور کوئی ہمارے بارے میں جو ہمیں جانتا یہ کمنٹ دے سکے گرس پرسن گڈ کی دعائیا زندگی ہے اس کا رویہ مسیحی ہے سو وی آل نیڈ ٹو بی گڈ کرسچن اور جو دوسری بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں خدا ظاہرہ چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا وٹ ایور شاید اس میں لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں ریلیجیس ایکسرسائز بھی ہے اور بڑے لمبے لمبے روزے بھی ہو سکتے ہیں گرچہ یہ اچھے ڈسپلنس ہیں لیکن جب تک ہمارے دل کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے خدا ہمارے دل پہ نگاہ کرتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی خدا ہمیں برق دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے تیسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ داود کے سات بیٹے جو ہیں وہ سیمول کے سامنے آئے اور ساتویں ریجیکٹ کر دیے گئے اور بظاہر ان کے تعلق سے کوئی منفی بات نہیں کی گئی ان میں یہ خامی ہے ان میں یہ خامی ہے ان میں یہ برائی ہے ان میں یہ برائی ہے ان, برائی ہے ان کی کوئی برائی جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی ان ساتوں کی جو یسی کے بیٹے ہیں کوئی برائی جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی پھر بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا کیا وجہ ہے وٹ واج دا ریزن کہ برائی بھی مینشن نہیں کی گئی ان کی کوئی کمزوریاں بھی مینشن نہیں کی گئی اسٹل دیور ریجیکٹ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ سٹف موجود نہیں تھا جو خدا کو پسند ہے ان کے اندر ان کے دل میں ان کی ذات میں ان کے کردار میں ان کی شخصیت میں وہ گولڈی سٹف نہیں موجود تھا ویسا دل نہیں موجود تھا جو خدا کو پسند ہے اور ایسے لوگ جن کے اندر گولڈی سٹف نہیں ہے گولڈ اسٹاف کے ہیں رول قدس کے نو پھل ہم ان کو بھی گالڈ سٹاف کہہ سکتے ہیں اور جب تک یہ پل یہ سٹاف ہمارے اندر موجود نہیں ہے نہ تو خدا ہمیں برکت دے سکتا ہے نہ خدا کے کسی کام کے ہیں ولڈلی ورلی ور گریٹ یگ مین وارس تھے اور ان میں سے کچھ فوج میں بھی شامل تھے اور گڈ فائٹرز لیکن ورلی انور ہارٹ واس ناٹ ود گاڈ ان کا دل خدا کے ساتھ نہیں تھا چوتھی بات جو ہم اس اسٹڈی میں دیکھتے ہیں ڈیوڈ کی ہوئی ہے کہ جب خدا کسی انسان کو میئر کرتا ہے جب خدا کسی انسان کی پیمائش کرتا ہے جب انسان خدا کسی انسان کو توڑتا ہے دونلی میئر دا ہارٹ آف دیٹ مین خدا آپ کو آپ کے کاموں سے نہیں تولتا ہے اس نے میرے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا بچے خدا کاموں کو یاد رکھتا ہے خدا کاموں کو پسند کرتا ہے God always measures the heart of a man خدا آپ کے دل سے آپ کو ناپتا ہے آپ کتنے بڑے ہیں آپ کتنے عظیم ہیں آپ کتنے روحانی ہیں آپ کتنے اچھے ہیں آپ کتنے پاک ہیں اور آپ کتنے جب خدا آپ کو ناپتا ہے آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ کیسا ہے آپ کا رویہ آپ کے رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے آپ کا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہے by his heart خدا آپ کی پیمائش آپ کی روحانیت کی پیمائش آپ کی حسمت کی پیمائش آپ کی دل سے کرتا ہے اور دا اونلی کوالٹی دا اونلی گریٹنیس جو خدا آپ کی زندگی میں میئر کرتا ہے دیٹ از واٹ کائنڈ آف ہارٹ یو ہیو آپ کا دل کیسا آپ کے کی دل کے رویے کیسے گیونگ پرسن اور آر یو ابن پرسن آپ معاف کرنے والی طبیعت رکھتے ہیں یا نہ ماف کرنے والی طبیعت رکھتے ہیں گاڈ میئر اور ہمیشہ سے ہی خدا کا میئر کرنے کا ناپنے کا وے کرنے کا یہی یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ انسان کے دل پہ نکاح کرتا ہے And آج بھی خدا کی نے اپنے لوگوں کے دل پر ہے واٹ کائنڈ آف اے ہارٹ یو ہیو اور اس لیے جیسے لاسٹ میں, میں نے کہا کہ داؤد کے بارے میں یہ ہائیسٹ کمنٹس دیے گئے جو بائبل میں کسی اور کے بارے میں نہیں دیے گئے میرے دل کے موافق مل گیا ہی از اے مین آفٹر مائی اون ہارٹ جیسے انی پانی کے نالوں کو ترتی ہے میری روح خلاون کے لیے سی ہے دس از دا ہارٹ آف دیو سو ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں تھوڑا سا یہ بتاتا ہے کہ سیمول از کنفیوزڈ سیمول نبی تھوڑے سے کنفیوز ہیں پریشان ہے حران ہیں सोच سوچ رہے ہیں کہ یس سی کے ساتھ بیٹے میرے سامنے آئے ہیں اور خدا نے مجھے کسی کا نام نہیں بتایا ہے کہ اس کو نوائنٹ کرو اور وٹ از دا ریزن ویئر از دا کنگ میں جس مشن کے لیے بھیجا گیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ویئر از دیٹ مین ویر کیا خدا نے مجھے بھیجنے میں کوئی غلطی کی ہے کیا خدا نے مجھے بیت بھیجنے میں یس کے پاس بھیجنے میں اور یہ کہنے میں کہ اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے چن لیا کہ میرے لیے بادشاہ ہو کیا خدا نے کوئی خدا سے غلطی سرزدو بھی ہے نا سیم اس اس کے سارے بیٹے میرے سامنے ہیں اور سیم نبی یہ جانتا ہے تجربے سے بھی جانتا ہے گاڈ نیور میکس مسٹیکس خدا کبھی غلطی نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا ہے اسی لیے وہ خدا ہے گاڈ نیور میکس مسٹیکس اینڈ سیم الس کہ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ کر کے چھوڑے گا اف دیر از اے تھنگ ان دا ہاؤس آف خدا نے, تو کے لیے کہہ دیا ہے خدا نے جو فیصلہ کر ہے وہ دیا ہے خدا اسے پورا کر کے چھوڑے خدا کا جو پلان ہے آپ کے لیے خدا اسے پورا کرنا چاہتا ہے اگر یسی کے ساتھ بیٹے بادشاہ ہونے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی کوئی اور بیٹا بھی موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے ساتھوں کو نہیں چنا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گاڈ میڈ اے مسٹیک اس کا یہ مطلب ہے کہ آٹھواں بھی ہو سکتا ہے نواں بھی ہو سکتا ہے دسواں بھی ہو سکتا ہے اگر خدا نے آپ کی زندگی میں آج تک آپ نے وادوں کو پورا نہیں کیا جو کلام جو رحما جو نبوتیں آپ کے لیے کی گئی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی اگر اب تک پوری نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی پوری ہو نہیں ہوں گی بلکہ اس کا یہ مطلب ہے وہ پوری ہوں گی وہ پورے ہونے والی ہے اور وہ پوری ہو کے رہیں گی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے از ہاؤ مچ لی گاڈ جو خدا نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا لیٹس بلیو اٹ لیٹس پے جو خدا نے فرما دیا ہے خدا کر کے چھوڑے گا اگر یس کے بیٹوں میں سے بادشاہ بننا ہے اور خدا نے چن لیا ہے اور خدا پنا کے چھوڑے گا آمین گیارہویں آئ پڑھیں گے تیرہویں آئ تک سیمول نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا وہ بھی بکریاں چلاتا ہے سیمل نے یسی سے کہا اسے بلا بیچ کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اسے بلوا کر اندر آیا چلے کافی اس کا مائنڈ پروسیس کر رہا ہے سات بیٹے آ گئے نو ون سلیکٹ کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اسے پوچھنا پڑا نئی نہیں پوری ہو رہی وہ بندا نہیں سامنے آ رہا جس کو اس نے نوائنٹ کرنا ہے کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اور اس نے بڑی دلیری سے یسی سے پوچھا کہ کیا یہی سب تیرے لڑکے ہیں یا کوئی اور بھی ہیں اور اس نے کیا جواب دیا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا سب سے چھوٹا ابھی رہ سو so, آپ اس کانورسن کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ایسے یہ کہہ رہا ہے او oh, مجھے یاد آئے چھوٹا بچہ تو رہ گیا سو ویئر از دیٹ لٹل بوائے وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے شیامل نے بجلو کیوں رہ گیا ہے میں نے تمہیں کہا تھا سب لڑکوں کو بلاؤ so in a way یہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹا لڑکا جو رہ گیا ہے it doesn't matter much اس کے کوئی چانس نہیں ہے بادشاہ بننے کے ہیز جسٹ اے لٹل بوائے ہی از جسٹ اے ویسٹ ہی از جسٹ اے لاسٹ ون اس کے اندر بادشاہ بننے کی کوئی خوبیاں نہیں ہے وہ تو بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے سو تو انہیں میں سے دوبارہ غور کر یہ جو سات لڑکے ہیں میرے بیٹے یا تیرے سامنے ان کے بارے میں ری ریکلکولیٹ کر ری این کر اور انہی میں سے دوبارہ دیکھ شاید مجھے دیکھنے میں غلطی لگی ہے انہیں میں سے ایک جو ہے اس کو خدا نے چنا ہے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ جو آٹھواں ہے چھوٹا لڑکا ہے 15, 16 وہ پندرہ سولہ سالوں کا ہے اور اس میں کوئی خاص خوبیاں موجود نہیں اور کوئی بڑی ڈیل ڈال نہیں اس میں اور اس میں بادشاہ بننے کی کوئی خوبیاں نہیں ہے سو so بیفہ پھر سے ان لڑکوں کو دیکھ تو شاید خدا تجھے رہنمائی دے کہ ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر دیں لیکن سیامل نے کیا کہا کال ام ہیئر ہم اس کے انتظار کریں گے ہم بیٹھیں گے نہیں یعنی ہم سرمنی نہیں کریں گے اور تو اس کو بھیج میسج بھیج تاکہ وہ جو آٹھواں بیٹا ہے تیرا وہ بھی سامنے آئے اور اس کو بھی میں دیکھوں کہ خدا کی اس کے تعلق سے کیا مر سکسی so, کے نظر میں داود کیا تھا واز جسٹ نتنگ سروینٹ ہی واز جسٹ لائک اے سر اس کی کوئی ویلو نہیں ہے یس سی کے سامنے فیملی میں بھائیوں کے سامنے اور جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد جو ہے وہ یسی کی دوسری بیوی میں سے بیٹا تھا اور اس کی دو بہنیں جو تھی وہ اس سے بڑی تھی جو اس کی ماں کے پہلے شوہر میں سے تھی اور جیسی بینگ اے فادر اپنے بیٹے ڈیوڈ کے تعلق سے جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا یہ تھا کہ ہی جسٹ اماؤنٹ آپ ٹو نتنگ کچھ بھی نہیں ہے بہت لیڈر وہ تو بچارا جانور چلا رہا وہاں پہ اور آج بھی یسی کی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بڑا حقیر جانتے ہیں یسی اپنے بیٹے داؤد کو حقیر جانتا تھا جسٹ آپ ٹو نتھنگ اور آج بھی آپ کے اید اید دنیا میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو وکیل جانتے ہیں جو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں جو آپ کو نلائک سمجھتے ہیں جو آپ کو بے وقوش سمجھتے ہیں جو آپ کو ناکام سمجھتے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیرو ہے لیکن اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ تو خدا اول کو آخر بنا دیتا ہے آخر کو اول بنا دیتا ہے اگر آپ کی زندگی پر خدا کا ہاتھ موجود ہے اور اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ جس کو دنیا کچھ بھی نہیں سمجھتی ہے خدا آپ کو جب اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے وہ آپ کو دنیا کا عظیم لیڈر بنا سکتا ہے وہ آپ کو بادشاہ بنا سکتا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے بس خدا کے دینے ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہے وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا وہ تجھے سرفلاس کرے گا وہ تجھے برکت دے گا سو مینی پیپل تھنک اباؤٹ یو یہ شخص کی کرنا فیملی میں فیملی سے باہر چوگ دنیا کے لوگ دز از تھنگ یو اماؤنٹ اب ٹو نتھنگ آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے آپ بےکار ہیں لیکن اگر آپ وہ سبق سیکھ لیں جو ٹیبن ڈس سیکھا اور اگر آپ اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دیں جیسے داؤد نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دی تو یہ دعوت سے اس کی فیملی کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی جب اس داؤد نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دی آج تیس صدیوں کے باوجود بھی خدا کے لوگ اور دنیا کے لوگ خدا کے اس بندے کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں آر اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا گیارہ سو سے مرتبہ داؤد کا نام جو ہے وہ بائبل میں آیا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں کسی کا ریفرنس بائبل میں نہیں آیا جس قدر داؤد نبی کا جو ذکر ہے وہ اس میں آیا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے اس نے اپنا آپ خدا کے ہاتھوں میں دے دیا اس نے اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دی آج کے ایمانداروں کو ایک پرابلم ہے آج کے چرچ کو ایک پرابلم ہے اور وہ یہ ہے ہم خدا کا کہلانے سے شرماتے ہم گھر میں کوئی اپنی ہم ہماری کوئی پریئر لائف ہے یا بائبل پڑھنی ہے یا کوئی اور ایسی ہماری کرسچن ڈسپلنس ہیں ہم ان کو کرنے سے شرماتے ہیں ہم ورشپ کرنے سے شرماتے ہیں ہم خدا کی عالی ناچنے سے شرماتے ہیں But David is a man جس نے اپنا آپ خدا کے ہاتھوں میں دے ہی واز نیور شا آف گاڈ اور جب بھی آپ ڈاؤٹ کو دیکھتے ہیں ہی از آلویز بولڈ فار دا لارڈ جب وہ جاتی جولیت کو مارنے کے لیے جاتا ہے ابھی وہ ٹین ایجر ہے اور وہ اسے ڈرا ہوا نہیں ہے گیت گا رہے وہ شرماتا نہیں ہے اس نے اپنا खुदा خدا کے ہاتھوں میں دے دی کو جو مرضی سمجھتے ہیں اگر آپ نے اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھوں میں دے دیا ہے گاڈ از گوئنگ ٹو میک یو ا مائٹی مین گاڈ از گوئنگ ٹو میک یور فیملی اے بلیسڈ فیملی اور جو کچھ ڈاؤٹ کے ساتھ ہو رہا تھا یہ کوئی انکومن بات نہیں آج بھی فیملیز میں ایسے ہوتا ہے گھر میں جو فرسٹ بورن ہے ہی گیٹس ایوری تو ان کو کیا ملتا ہے جو کچھ بھائیوں کا یا دوسرے بچوں کا ملتا ہے وہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں بچے چھوٹے کو مل جاتے ہیں جوتیاں بڑھے کی چھوٹی ہو جاتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو مل جائے ان کے کھلانے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں اگر آپ اپنی فیملی کی فوٹو البم دیکھیں تو جو سب سے بڑا بچہ پہلا بچہ ہے اس کی کو دو تصویریں ملیں گے جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے اس کی کوئی پچاس تصویریں مل جائیں گے جو تیسرے نمبر پہ بیٹھا ہوگا اس کی کو بیس کو تصویریں ملتے ہیں اور جو بچہ چوتھے نمبر پہ آیا ہے اس نے گلو فوٹوز بھی آتا ہے <laughs> اس کی سولہ تصویریں بھی آپ کو ملیں گے اور پھر آپ یہاں کریں ہاں یہ گروپ فوٹو ہے یہ بچہ اتنے سال کا تھا اور, اور اگر کوئی پانچواں بھی بچہ آ جاتا ہے خدا کی مدد سے تو اس کی صرف شادی کی تصویریں نظر آئیں گی آپ کو یا گریجویشن کے مرد کی تصویریں نظر آئیں گی تو یہی ہال ڈیوڈ کی فیملی میں بھی تھا اور آج شکر ہے خدا کا کہ کسی طرح سے سیلفی ایجاد ہو گئی ہے کہ آپ کی کوئی تصویر کھینچے نہ کھینچے آپ خود ہی اور یہ سوچ میرے ذہن میں آئی ہے کہ جس بندے نے سیلفی اجاد کی تھی وہ گھر میں سب سے چھوٹا ہوگا اور اس نے کہا میری تو سیدھا نہیں کھینچتے میں آپ بھی سیلفی نہیں کھینچتا رہ سو دس از ہاؤ وی ٹریٹ دا یگسٹ ان دا فیملی ہم چھوٹے بچوں کو ایسے فیملی میں ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ تقریبا تقریبا مائنس کے ساتھ ہر فیملی میں یہ رویہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے سوسین نے کہا کہ میں نے ان ساتوں کو دیکھ لیا ہے اور خدا کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ان کو مرسا کیا جائے سکال دا ایٹ ون آٹھ کو بلایا جائے جا اور مے بی گاڈس چوائس اب سیموں نے یہ سبق بڑی کلیئرلی سیکھ لیا ہے کہ خدا کی سلیکشن ٹو بی اے مین آف گاڈ اینڈ ٹو بی اے مائتی مین آف گاڈ خدا کی ایک ہی سلیکشن ہے گاڈ لکس ایٹ دا ہارٹ خدا کی نکاح انسان کے دل پہ And now comes the eighth one اب جو آٹھواں بیٹا ہے وہ سین پہ آتا ہے اور وہ کیسے آ رہے سین پہ کہاں سے بلایا گیا اس کو ہی ٹینڈنگ دا شیپس اینڈ اسٹریٹ کمس فرام دا پاسچپر بکریاں چلا رہا ہے اور وہیں سے سیدھا اس کو وہ شیمول کے پاس تھا نو موسپ نہانے کا کوئی ٹائم نہیں کپڑے تبدیل کرنے کا ٹائم نہیں بال بنانے کا ٹائم نہیں نوٹ no پرفیوم کوئی برانڈ کے کپڑے نہیں کوئی چرتیاں نہیں ہاتھ میں کچھ اسمارٹ فون نہیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے ایک اسٹیک ہوگی اور ایک گلیل ہوگی جس سے وہ جانوروں کا شکار کرتا ایک سلنگ اس کے ہاتھ میں تھی ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی جسٹ کمنگ اسٹریٹ فروم دا فیلڈ بھیڑ بکریاں چڑھاتے ہوئے سیدھا وہاں سے آ رہا کپڑوں پہ مٹی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بھی ہر طرح کے گندے مندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور پسینہ اس کے بدن سے بہہ رہا ہے کسی پرفیوم کی سمیل نہیں آ رہی اس سے بھیڑوں کی سمیل آ رہی ہے اور, اور جو فرٹلائزر ہے اس جیسی اس سے آ رہی ہے اور جب ہم انسانی پوائنٹ ویو سے ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں لکس لائک اے کنگ ہیز اے پو سکتا ہے کپڑے کچھ پھٹ بھی گئے ہیں جوتی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس یا کوئی پرانی سلیپر اس نے پہنے ہوئے ہیں فیوچر کنگ آف اسرائیل یہاں پہ سامنے یسی کے سامنے بیٹوں کے سامنے اور خدا کے سامنے اسرائیل کا سب سے بڑا بادشاہ کھڑا اور بظاہر اس کو دیکھا جائے از نو مین اس کے اندر کہیں خوبی نظر نہیں آتی ہے اس کے کپڑوں میں اس کے بول چال میں اس کے رہن سہن میں بظاہر از جسٹ بوائے بٹھی دا مین آف گاڈ اور یہاں پہ مرد خدا کھڑا ہے بھلی اسرائیل کا بادشاہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے اسرائیل کا نبی کھڑا ہے کہ اس لڑکے کو مسا کرے خود کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو ہستیا وہاں پہ کھڑی ہیں سب سے پہلے خدا کی ذات وہاں پر موجود ہے سیم و لبی وہاں پہ کھڑا ہے اور یہ لڑکا یہ جو, جو بوئی ہے اس کے سامنے کھڑا ہے ان دونوں کے درمیان کھڑا ہے کہ اس سیپڈ بوائے کو جو فیملی سے ریجیکٹڈ ہے جو ایک ڈیزرٹڈ زندگی بسر کر رہا ہے آج نوائٹ کیا جائے کہ اسرائیل کا بادشاہ کیونکہ خدا کی نگاہ آپ کے کپڑوں پہ نہیں آپ کی مہنگی چیزوں پہ نہیں آپ کے آؤٹورڈ اپیرینس پہ نہیں ہے خدا کی نگاہ آپ کے دل پر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چھوٹے ہیں یا لمبے ہیں آپ بدلے ہیں یا موٹے ہیں امیر ہیں غریب ہیں آپ یہاں سے آئے ہیں وہاں سے آئے ہیں آپ یہ پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں گاڈ میئرس یور ہاتھ خدا کی نگاہ آپ کے دل پہ ہے نا سکسٹین ایئر اولڈ بوائے لال سولہ سال کا لڑکا ہے لور آف گاڈ ہی ڈزن لکس لائک اے کنگ بٹ ہی از دا ریئل مین گاڈ وہ خدا کی سلیکشن ہے اور خدا اور شہم النبی وہاں پر موجود ہیں اس کو نائنتھ کریں نوئٹنگ نے اس کو بادشاہ نہیں بنایا اف ا نوائنٹنگ کین میک سم بڈی اے کنگ تو داؤد میں بھی اسی غلط بادشاہ بن جاتا میکس یو اگ اور نائنٹنگ آپ کو کچھ بھی نہیں بناتے a king تو پھر ہم کہیں گے نوائنٹ کس پرپس کے لیے کیا گیا وائی دیر از ا نوائنٹنگ وائی ویئر واٹ دا پرپز آف نوائنٹنگ نوائنٹنگ آپ کو ختم نہیں بنا دیتے آپ کو بادشاہ نہیں بنا دیتی ہے اور آج بہت سے جو پینٹیکس لوگ ان کا خیال ہے دیکھا ہم فارورڈ ہاں جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے ہم آپ کو مسک کریں گے نوائنٹنگ میکس یو نتھنگ دا نوئنٹنگ بائی مین اٹ میکس یو نتھنگ وائی why انٹ وائی anoint? anointed اس انوائنٹنگ کا مقصد کیا ہے وائی گاڈ کیوں خدا کہتا ہے امرسہ کیوں آج لوگ امرسہ کے پیچھے بھاگتے ہیں آج we think when we are prayed for when we are anointing we get something so anointing is a message of God anointing is a message anointing نوائنٹ کیا ہے ایک میسج ہے میسج دے رہے بائی اے نوائنٹنگ اے پرسن گاڈ از گیونگ اے میسج دس از مائی یہ وہ شخص ہے جس میں میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا یہ وہ شخص ہے ہو از گوئنگ ٹو بی مائی وین گاڈ انٹس یو اس میں دوسرا میسج یہ ہے Today I am giving you my power پاور میں تمہیں اپنی قوت دے رہا ہوں نوائنٹنگ ہمیں کیا دیتی ہے خدا کی power دیتی اور آج کے آج کا جو چرچ ہے سوچتے ہیں نوائنٹ کیا جائے گا ہم سلین ہو جائیں گے مسا ہو جائیں گے تو ایک دن میں پتا نہیں ہم کیا جائیں گے اور میں اپنے تیس سال کے تجربے سے کہتا ہوں کچھ لوگ سارے مسے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بنتے ہیں. اگر مسا نہیں آپ کو کچھ بنانا ہوتا تو آپ پتہ نہیں ایک سال کے اندر اندر کچھ نہ کچھ بن گیا سو نوئنگ از واٹ از اے میسج دس از مائی مین آئی ایم گیونگ از مائی پاور میں اسے اپنی قوت دے رہا ہوں نمبر تین جو میسج ہے وہ یہ ہے مسا کا کہ آئی ول میک یو سکسفل مائی انٹنگ ول میک یو سکسفل میرا مسا تمہیں کامیاب گا انٹنگ میکس یو سکسفل اور مسا آپ کو بادشاہ نہیں بنا دیتی ہے مسا آپ کو کامیاب بنا بٹ یو ہیو ٹو فیتھ یور گلائٹس اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ یور جائنٹس اگر آپ آپ کی زندگی میں جو جاتی جولیت ہے اور آپ کی زندگی میں جو جائنٹس ہیں اس مسا کی مدد سے اگر آپ ان کو فائٹ کریں گے اور آپ ان کو ون کریں گے آپ ان کو اوور کم کریں گے تو پھر آپ خدا کی ان بلیسنگس کو ان وکٹریز کو ان پرومسز کو حاصل کر سکیں گے جو خدا نے آپ کے ساتھ نوئنٹنگ این ایبلس یو ٹو فائٹ دا گلاس اگر آپ کے پاس مسا ہے آپ اپنی زندگی کے جاتی جولیت جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے جب تک آپ لڑیں گے نہیں آپ پتہ کیسے پائیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں what we learn from the calling of David and from the anointing of David ہم داود کے بلائے جانے سے اور داود کے مسا کیا جانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور جو چاند کی باتیں میں شیئر کروں گا یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے ہم اور بھی بہت سی باتیں داؤد کی زندگی سے سیکھتے ہیں جو ہم لیٹر آن ہم اسٹڈیز میں دیکھیں گے نمبر ون جب شیمول نے ڈیوڈ کو نائنٹ کیا اس کے بعد ڈیوڈ کہاں پہ گیا ویٹ ایڈ ایونٹ انیسویں آئیں پڑھے آفٹر از اے نوائنٹنگ نوائنٹنگ سرمنی کے بعد وہ تخت پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا ٹریننگ اینڈ پریپریشن اینڈ مور ایکسپیرینس اس سے پہلے کے وہ بادشاہ بٹ از ہارٹ کوالیفائڈ ٹو بی دا کنگ آف اسرائیل ساؤ نے یسی کے پاس کاسد روانہ کیے اور کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھی پاس بھیج دے ہاں جی وہاں پہ رہ رہا تھا وینٹ بیک ٹو اس وقت وہ اپنے کام پہ واپس چلا گیا کچھ بائبلر کہتے ہیں ایک وجہ ڈیوڈ کی گریٹنیس کی یہ ہے ہی بیکیم سن اور سیمول اس نے سیمول نبی سے تربیت پانا شروع اینڈ آف اینڈ آن جب سیمول اپنے ٹریولز پہ جاتا تھا ہی یوز ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ ڈیوڈ اور بہت سی روحانی باتیں اور خدا کی جو باتیں ہیں وہ اس کو سکھاتا تھا سو کچھ کا خیال ہے کی کا ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کی کی پڑھیں گے تب جوانوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الحمد کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوت اس کے ساتھ ہے سو وٹ so, واپس اپنے کام پہ چلا گیا اور جو کام جو باتیں وہ وہاں پہ سیکھ رہا تھا وہ کیا تھیں نمبر ون جو بجانے میں استاد کیا بجاتا تھا ڈیوڈ جی بربت دس تارہ ساز. اس میں بنی اسرائیل جو بربت بجاتے تھے ان پہ دس تاریں جو تھیں وہ لگائی جاتی ہم اس ایگزامپل کو کسی لائٹر وے میں یوز کر سکتے ہیں لیکن بائبل میں جو دس تارہ ساز ہے یہ وہ بربت ہے جو بیر کی اسکین کے ساتھ بنائی جاتی تھی ڈیوڈ اس میں ماہر تھا اور یہ جو ساز ہے یہ بنیابین کا قبیلہ بجاتا تھا جو بنیابین کا قبیلہ ہے وہ اس میں ماسٹر تھے بربت بجانے میں لیکن داؤد جو ہے وہ یہودا کے قبیلے سے ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اس گفٹ میں ماسٹر کیا سو جو بجانے میں استاد سیکھ رہا بھی شاگرد نہیں ہے پٹا بجانے نہیں بچا رہے بلکہ بجانے میں ایز ہے سولہ ستارہ اٹھارہ سال کا ہے لیکن وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور زبردست سورما یعنی سورما ہونی بڑی بات لیکن ڈیوڈ کے بارے میں کیا لکھا ہے زبردست سورما کیسا سورما ہے زبردست کا مطلب ہے He fears جب شیر یا ریچ اس کی پیڑوں کے خلاف آتا ہے ہی از ریڈی ٹو فائٹ اینی جائنٹ ہر جانور کو چاہے وہ جتنا مرضی زبردست ہے یا یا فیوریس ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ اس سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے کس کی خاطر چھوٹی چھوٹی پیڑوں کی خاطر جسٹ فار دی سمال شیپس ان کی خاطر داؤ جو ہے وہ جنگ کرتا ہے اور زبردست سورما ہے وہ فوج میں نہیں ہے اور فلسطین کے سامنے لڑنے جا رہا یا کسی جنگ میں نہیں ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے فائٹ کر رہا چھوٹی بھیڑ کہیں پھنس جاتی ہے دیویڈ is there to bring her back جب دشمن اس کی ایک ننی منی بھیڑ کے خلاف آتا ہے میبی اس بھیڑ کی اتنی ویلیو نہیں ہے میبی آج بھی کو دو تین ہزار میں مل جاتی ہیں اگر جانور لے بھی جائے بھیڑ کو اٹ ڈزنٹ میٹر مچ لیکن ڈیوڈ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ فیتھ ہے اور وہ اپنی ایک چھوٹی بھیڑ کو بھی اس جانور کو لے کر جانے نہیں دے گا اور جب خدا نے اس کی زندگی میں اس کمٹمنٹ کو دیکھی دیکھا اور اس کے اس دل کو دیکھا کہ اس کا ان بھیڑوں کے لیے ایسا دل ہے تو اگر میں اس کو اپنی قوم کا بادشاہ بنا دوں گا یہ میرے قوم کی فکر کرے یہ میرے لوگوں کی فکر کرے گا یہ میرے کام کی فکر کرے گا اور یہ میرے کنگڈم کی فکر کرے گا جو زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز نہ صرف اس کے اندر زائدہ خوبیاں ہیں بلکہ اس کے اندر انر مین میں اندرونی خوبیاں بھی موجود ہیں صاحب تمیز ہی نوز ہاؤ ٹو ٹاک بات کیسے کرنی ہے؟ بڑے سے بات کیسے کرنی ہے چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے اس سے بات کیسے کرنی ہے, ہے؟ صاحب ہیں اور خوبصورت آدمی ہے اس کی ڈٹیل میں میں نہیں جاتا بائبل نے آلریڈی دی بتا دیا اور ہم پیچھے اس کے بارے میں بتایا اس کا چہرہ سرخ رنگ کا ہے اور اس کے بال تھے اور بنی اسرائیلی جو ہیں یہ پیلسطائن جو ہیں ان کے ان کے ان کے جو بال ہیں وہ ڈارک ڈارک بلیک ہوتے ہیں بلیک ہوتے ہیں لیکن اس کے آپوزٹ ڈیوڈ میں یہ کانٹراس جو ہے وہ موجود تھا اور آخر میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی گئی خداون اس کے ساتھ ہے خداون اس کے ساتھ ہے دس واز دا گریٹس کوالٹی آف ڈیوڈ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی زندگی سے ہم کون سے بنیادی سبق آج سیکھتے ہیں نمبر ون ہی واز اے بریو مین زبردست سورما اینڈ ہی نیو ہاؤ ٹو فائٹ ہز اینمس اسے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہی از بریو اینڈ ایز بول یا دوسرے بات میں یہ کہہ سکتے ہیں خدا کی مدد سے وہ اپنے حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے ہی نوز ہی کین اسٹینڈ اگینسٹ ہز اینس وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے اور آج ہمیں بھی داؤد کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا ہے ہمیں اپنے حالات کے لیے کھڑے ہونا ہے ہمیں اپنی برکتوں کے لیے روحانی جنگ کرنے ہیں ہمیں اپنی شفا کے لیے اپنے موجے کے لیے کھڑے رہنا ہے لائک وی مسٹ بی بریو اینڈ وی مسٹ فائٹ آور روحانی عالم میں دنیاوی عالم میں جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا دودھ میں ایک مقابلے کی اسپرٹ تھے کھڑے ہونے کی اسپرٹ تھے اور مقابلہ ناٹ ان بیڈ سینس مقابلہ دشمن کے پوائنٹ سے, سے مدد سے میں اپنے دشمن پہ چڑھ جاؤں گا خدا کی مدد سے میں اپنے حالات پر غالب آؤں گا ایوری وز اگینسٹ یو آج جو بھی دشمن آپ کے خلاف ہے بیماری ہے جادوگر ہے بدلوئے ہیں کوئی ڈیم ہیں کوئی پارز ہیں اور اکیلے ہی خدا کی مدد سے اس کا مقابلہ کر سکتے دس از دا مین ڈیوڈ جس نے یہ سیکھا ہے میں اکیلا اپنے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے خدا میرا زور ہے خدا میری چٹان ہے خدا میری کمک ہے خدا میری امید ہے خدا میری نجات ہے خدا میری فتح ہے آنے سے ایک اکیلا ہی یو کین فائٹ آل دا ڈیمنس لیٹر اگینسٹ یو ان دا نیم آف جیزس ان دا نیم آف جیزس اسے وہ نام بسا گیا جو سب ناموں سے رہا ہے این دا نیم آف چیز یو کین اسٹینڈ اگینسٹ اینی اینمیم آف چیز نمبر دو لائف مقصد زندگی پرپس فل لائف اس کی عزمت کا جو دوسرا راز ہے وہ یہ ہے اس کی زندگی کا ایک فوکس ہے. باپ نے ایک ذمہ داری دی چرانی ہے چرانا اس کی زندگی کا فوکس ہی واز نیو فوکس لائف اور سہانی باپ نے یہ ذمہ داری دی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونا تمہاری ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد سے وین کنگ دیٹ واز ڈیوڈ فوکس خدا کو خوش کرنا خدا کا کام کرنا بقصد زندگی گزار صرف زندگی نہ گزارے دن نہ گزرتے چلے جائیں پرپس ہی گول ہیو اے مشن ان یور لائف لیو فار اٹ ڈائی فار اٹ مقصد زندگی گزار فار یور فیملی با مقصد زندگی گزار فار دا چرچ فار دا کنگڈم آف گاڈ ایک با مقصد زندگی گزار لو فار درپس اینڈ فار درپز بائبل کالج میں میں نے پچھلے ہفتے آف یور چرچ اور فلوسفی آف یور منسٹری آپ کس مقصد کے لیے خادم ہیں یا کھڑے ہیں آپ کے چرچ کے آپ کے چرچ کے چرچ ہونے کا کیا مقصد اینڈ فار مینی چرچ دیر از نو فلاسفی دے آر چرچ بیک جس دے آر چرچ وٹ از اے ریزن فار یو ٹو بی اے چرچ آپ کس ایک سنگلر مقصد کے لیے کھڑے ہیں مے بی آپ کا آپ کی جو فلسفی ہے یا آپ کا جو فوکس ہے وہ پر ہے یا فاسٹنگ ہے یا ہیلنگ ہے ہے واٹ ایور فلاسفی آف منسٹریز لیکن آپ کو اور آپ کے چرچ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری فلاسفی کیا اور انڈیویجلی ایک قادم کو اور ایک ایماندار کو they must know the philosophy of their being a Christian میرے مسیح ہونے کا یہ مقصد ہے کہ میری زندگی سے اس طرح سے خدا کے کام کے لیے جلال سو تو کیسے زندگی بسر کریں با مقصد زندگی بسر نمبر تین بی اے مین آف کمٹمنٹ اینڈ بی اے مین آف آنر اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہیں اور با عزت زندگی بسر کریں با کردار زندگی بسر کریں بی اے مین آف آنر بی اے مین آف ڈگنیٹی دوسروں کی بھی عزت کریں خدا کی بھی عزت کریں اور باعزت زندگی بسر کریں کوئی تیری جوانی کی حکارت کر لیو لائف آف ڈگنیٹی آپ جہاں بھی ہیں آپ کی گفتگو کی طرح اس میں لچک نہ ہو لائف آف ڈگنیٹی لیول لائف آف آنر کمزور بات نہ کریں نکمی بات نہ کریں بےحودہ بات نہ کریں رویوں میں کمزوری نہ آئے لیول لائف آف آنر نمبر چار Be faithful in little things جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے فیملی نے آپ کو دی ہے اور آپ کی جاب پلیس پہ کہیں بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے ہم داود کی زندگی سے سیکھتے ہیں اس کو پورا کرمبر فائیو تابے داری ڈیوڈ کی زندگی سے ہم اوبیڈینس کا سبق سیکھتے ہیں بی اور نمبر سکس داؤد کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو بی اے مین کی ناٹ بی اے نا لیڈر چاہے بادشاہ بھی بن گیا پھر بھی ہم اس کے اندر ایک سروینٹ ہارٹ دیکھتے ہیں اور آخری دو باتیں جو داؤد کو عظیم بنا دیتی ہیں آخر میں میں صرف ان کے تعلق سے مینشن کرنا چاہوں گا نمبر سیون ساتویں بات جو ہم داؤد کی زندگی سے سیکھتے ہیں ہی اسپینڈ ٹائم الون ود گاڈ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور نمبر ایٹ ہی ہیڈ اے ڈیپ ریلیشن شپ ود گاڈ داؤد کی زندگی سے آخری جو ہم بات سیکھنے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں نوجوانی میں اس بات کو سیکھا وی مسٹ کے ساتھ ہمیں وقت گزارنا یو پرے لاڈ کے اکیلے بھی دعا کرتے ہیں اب فیملی کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں اب گروپ کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں اب چرچ میں بھی دعا کرتے ہیں لیکن ایک اور ڈسپلن جس کی کمی ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے ہیو اے کوائٹ ٹائم ود گاڈ دعا کی بات نہیں میں کہہ رہا جسٹ اسپینڈ سم آور وتھ گاڈ خدا کے ساتھ وقت گزارا جسٹ ٹاک ود ہیم امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں جو ریل اسپرچل گروتھ آئے گی روحان اور روحانی مضبوطی آپ کی زندگی میں جس ڈسپلن سے ڈیویلپ ہوگی that is time with God. خدا کے ساتھ وقت کے ساتھ وی نو وی لیو یو آر ویری بزی کبھی ادھر فون آ گیا ادھر فون آ گیا, فیس بک پہ چلے کو ملنے آ گیا, کوئی یہ ہو گیا کوئی وہ ہو گیا آج کا جو ایماندار ہے وہ کمپیری اس ڈسپلن کو بھول چکا ہے خدا کے ساتھ خاموشی میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے روحانی جو کرو تھے آپ کی زندگی میں quite time گزارنے سے آنا. ہاں چرچ میں آنا بھی ضروری ہے بائبل پڑھنا بھی ضروری ہے دعا کرنا بھی ضروری ہے اور چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن ان سارے ڈسپلنس میں جو سب سے خوبصورت زندگی کا روحانی زندگی کا وہ یہ ہے خدا کے ساتھ کوئی ٹائم بسر کر خدا کے ساتھ وقت گزار اور آج آفٹر تھرٹی ایئرز آف منسٹری میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس تھنگ آئی مس الٹ ان مائی لائف ابھی بھی جو میرا ایک پیشن ہے اور جس چیز کو میں مس کر رہا ہوں We are so busy, so busy. یہ کام یہ کام یہ کام جس کو ٹائم نہ دے وہ جس کا فون نہ سنیں یہ مسئلہ کہ ہم, ہم, ہم جو ایکچولی خدا کو quite دینا چاہیے ہم نہیں دے پاتے And I can when I was young, اور جب میں خدمت میں آیا ان مائی ارلی ایئر چار سال پانچ سال چھ سال نو ایٹ دائم بائبل نہیں پڑھ رہا میں آئی کین اسٹل ریمبر سردیوں میں I was just sitting on the roof of my home and just having quiet time with God. There is nothing like it. دنیا میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو وقت ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں اس سے اور کوئی وقت نہیں I still miss it. اور جب ہم اپنی مرضی سے خدا کو time نہیں دیتے ہیں پھر خدا اور طریقوں سے ہمارا ٹائم لے لیتا ہے کبھی خدا بیمار کر دینا ہے کدی سلو ڈاؤن کر دینا کبھی کچھ ہو جاتا ہے He wants our اور یہ وہ ڈسپلن ہے جس نے داؤد کو عظیم بنا دیا فور ڈیز اینڈ فار نائٹس اور آج ایمانداروں کی اس بات کی ضرورت ہے پہاڑوں میں چلے جائیں کسی اور جگہ پہ چلے جائیں موبائل فون بند کر دیں اینڈ جسٹ ہیو اے ٹائم وتھ گاڈ جسٹ گاڈ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یار رب میرے خدا ہے اور اس کوئی میں اپنی نوجوانی میں داؤد نے 23 سب لکھا 23 کیا ہے خدا میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ اور اسی میں داؤد نے 19 سبور لکھا ہے جو 19 سبور ہے اسی سنہریوں میں ڈیون نے لکھا آسمانوں کی طرف دیکھ, دیکھ رہا ہے ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے کریشن کی طرف دیکھ رہا ہے خودام کی تعریف کر رہا ہے خدام کی پڑھائی کا The, ٹائم دا مور لائٹ ٹائم یو اسپینڈ ود گاڈ دا مور اسپرچولی اسٹرانگ یو ول بی اور جتنا وقت آپ خدا کے ساتھ گزاریں گے وہ وقت آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کی نیگیٹوٹی کو نکال دیں گے وین یو اسپینڈ ٹائم ود گاڈ یو نیور ریمینٹ آپ کی زندگی میں جتنے ڈاؤٹس ہیں فیئرس ہیں نیگیٹوٹی ہے کمزوری ہے منفی باتیں ہیں سب نکل جائیں اینی مین اسپینڈنگ ٹائم وتھ گاڈ بیکمس اے پازیٹو مین خدا اپنی خوبی اپنا ایمان اپنی قدرت اس میں انڈین دیتا ہے سو so, ڈاؤٹ کی زندگی سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں بات چیت کریں خدا سے Spend time with God تو مجھے پرکھ مجھ میں کوئی بری رہس تو نہیں ہے تو میرے خواب گاہ کی چھان بین کر خدا من دیکھ میرے ذہن میں میرے خیالوں میں بھی کوئی بدی تو نہیں ہے تو میرے خواب گاہ کی چاندین کرتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو نے مجھے جانچ لیا تو نے مجھے پرکھ دیا تقریباً خدا کے ساتھ ٹائم کا ریفلیکشن ہمیں اس میں نظر آتا ہے سو so, آخری بات جو میں پوائنٹ کار ہوئی ہے ڈیوڈ کی لائف سے جو ہم سیکھتے ہیں خدا کے ساتھ وقت گزارے نمبر دو بی پڑھنے والے بنے پڑھا کریں بکس پڑھیں کرشچن کلاسکس پڑھیں اپنی بائبل پڑھیں جارج بولر کے بارے میں لکھا ہے اس نے اپنی زندگی میں دو سو مرتبہ بائبل کو پڑھا ہے فروم کور ٹو کور اور سات مرتبہ اس نے اپنی ابرانی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھا ہے when a person who is a regular reader of the bible he becomes a godly person bible reading It makes you a godly person so number one have quiet time with god number two be a reader number three be a worshiper apne private time mein worship kare god جسٹ اپنا دروازہ بند کر لے اپنا بند کمرہ باندھ just worship God in whatever way ایور in whatever dimensions you want to worship God گائے ناچے خدا کے زور میں مدرس رائی کریں پرست کریں ورشپ گاڈ اور آخری بات بی اے تھنکر غور کریں سوچیں think about God خدا کے بارے میں غور کریں خدا کے خدا کے بارے میں غور کریں خدا کی ذات کے بارے میں خدا کے کاموں کے بارے میں غور کریں اپنے بارے میں غور کریں اپنے حالات کے بارے میں غور کریں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں غور کریں آنے والی چیزوں کے تعلق سے غور کریں بی اے تھنک ڈیوڈ واز اے اور وہ خدا کی قدرت کے بارے میں سوچ رہا ہے خدا کے جلال کے بارے میں سوچ رہا ہے خدا کے کاموں کے بارے میں سوچ رہا ہے دس از واٹ واٹ میڈ دی و گریٹ مین چار باتیں جو آخر میں ہم نے نوٹ کی ہیں اور جو سب سے ضروری ہے اس میں ہیو اے کوائٹ ٹائم وتھ گاڈ ایک گھنٹہ تو کرتے ہیں اٹس گڈ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوائٹ ٹائم نہیں ہے خدا کے ساتھ یو آر نوٹ گروئنگ اسپرچولی آپ کسی جگہ پہ آپ اسٹیگنٹ ہیں اسپینڈ ٹائم وتھ گاڈ کسی پارک میں چلے جائیں لوگ مجھے اکثر مشورہ دیتے ہیں ویٹ کام کرنے کے لیے اچھی بات ہے ماڈرن پارک میں چلے جائیں نواشری پارک میں چلے جائیں اٹس گڈ ٹو ریڈیوس ویٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جسٹ ہیو اے کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو نو فرینڈ نو پاسٹر نو فیملی ممبر جسٹ کو مری میں چلے جائیں کشمیر میں چلے جائیں کسی جگہ پہ چلے جائیں ایک ہفتہ رہیں نو بڑی ویڈیو جسٹ اسپینڈ آور ان کو اور جب آپ اپنے کوٹ ٹائم سے واپس آئیں گے یو ول بی اے چینج پرسن یو ول بی اے بلسڈ پرسن سم ٹائمس ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے جاب سے چھٹیاں لے رہے ہیں کوئی ایک مہینے کی چھٹی ایک ہفتے کی چھٹی ہے تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو سو دیٹ از گڈ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں لیکن ہم نے اس لیے بھی چھٹیاں لینی ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گا یور فیملی یور وی کین سی لائک دس یو آر آلسو دا فیملی آف گاڈ خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کریں اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو بریک فل ابھی تک آپ کی زندگی میں نہیں آئے وہ اس ٹائم میں کو آپ کے پہلے کوائٹ ٹائم میں آ جو فیئر اور ڈاؤٹ آپ کو بہت ہوئے ہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کے کوائٹ ٹائم میں وہ سب change your nature آپ کا انڈر مین آپ کا ہارٹ آپ کس پرسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں time will change it all together مین اگر آپ ابھی تک اس طرح سے آپ نے خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہے میک اے پوائنٹ آف اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا ایک دن آپ کی دعا چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ کا جو کوئی ٹائم ہے خدا کے ساتھ وہ نہیں چھوٹ اٹ ویک یو اے ریئل مین آف گاڈ اٹ ویک یو اسٹرانگ اینڈ اٹ ویک یو پاور فل خدا خدا سب کو برقرار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 خداوند یسو نے فرمایا گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند مد یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہے نجات کے لیے رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا بند میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے سلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے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 تیرا شکر کرتا ہوں اداون یسو مسیح کے نام میں آمین